<تصفيق> قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة خفف حملت حملن خفیفی فلخل سولی ہل نو نی من شرین فلم سواری شركاء شوڑ کا جال لہو شرکا عَمَّا ماہیشری کون آیوشری کن مہلو خوش وَهُمْ یو وَلَا ولاستم نسر ولا وَلَا یم سور وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إن, إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فلاح دیا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلاح دیا پسوسے کو ہدایت دینے والا نہیں وہ رحم اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے پھر تو یا نہیں ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردہ پھرتے ہوئے اس ارون کا سوال کرتے ہیں آپ سے انسا قیامت کے بارے میں ایان نہ ایان کب ہے مرسا اس کا قائم ہونا اس کا آنا قل ان میں علم عند ربی قل کہہ دیجیے علم اس کا قیامت کا علم ہے عند ربی میں رب کے پاس لا یوجل لی لا نہیں یوجل اس کو ظاہر کرے گا اس کو لائے گا لوق تیہ اس کے وقت پر اللہ مگر <تصفح> و آسمان پر اچانک یس القا سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ ان نکا جیسے کہ آپ ہو حفیع رکھنے والے اور ان میں اس کا علم ہے صرف اللہ کے پاس ولكن اکثر لیکن اکثر لو نہیں جانتے اللہ ذرا کہہ دیجیے کہ میں نہیں ملکیت رکھتا اپنے جان کے لیے اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفر نقصان کی اللہ ماشا اللہ مگر جو اللّہ تعالیٰ چاہے ولکن تو عالم الغیب اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لستا میرالخیر تو بہت زیادہ کر لیتا خیر اما بسنی سو اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا ان آنا نہیں ہوں میں اللہ مگر نذیرن ڈرانے والا و بشیرن اور بشارت خوشخبری دینے والا یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں <متحدث> وہ الذي خالہ کا نفس واحدہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک کی جان سے وجہ عالمہ زو جہاں اور بنایا اس سے اس کی بیوی کو ریستنہ الہا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے اس کی طرف سکون حاصل کرے فلما حملت حمل خفیفہ بس جو جب اس نے اس کو ڈھانپکا ڈھانکا ڈھانپا حملت حمل خفیفہ تو اس کو حمل ٹھہرا ہلکا حمل فمر رد بھی پس اس سے گزر گئی فلم پس جب وہ بوجل ہوئی یا اس کا حمل باری ہوا دعو اللہ تو دونوں نے اللہ سے دعا کی رب ہما جو ان کا رب ہے لین آتعی تنا اگر تو ہمیں دیتا ہے نیک بیٹا یعنی سا... یعنی کہ نیک سے مراد یعنی صحیح سلامت بچا بیٹا دیتا ہے لینکن من کرین تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے فل آتا ہوں صلاح پلّہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت بیٹا عطا کیا جا شرا کا تو انہوں نے بنا دیے اس کے لیے بنا دیے شریک فی ماں جو اللہ جس ان کو عطا کیا تھا فتح اللہ ام معیو شریکون پس اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں آیو شریکون اما الخل او کیا یہ شرک کرتے ہیں یا کرتے ہیں ایسی چیز کو جو کچھ پیدا نہیں کر سکتی وہ ہوں خلقن بلے بلکہ وہ خود پیدا پیدا کیے جاتے ہیں ملا استطی اوہ نسرا اور نہیں ان کی مدد کر سکتے کوئی بلا انفس ولا انفسم انصورون بلکہ وہ اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے انتد او ہم ہدا اور اگر تم ان کو بلاتے ہو ہدایت کی طرف الائے طب اوکم پیروی نہیں کریں گے صلاحم ان کو تم برابر ہے تمہارے اوپر اداعوتموہم کہ تو ان کو بھلاو دعوت دو اما انتم صامتون یا کہ تم خاموش رہو ان تدعوہم ان الہدہ ان الہذین تدعور من دون اللہ بشک جن کو تم پکارتے واللہ کے سوا عبادن امثالکم وہ بندے ہیں تمہارے جیسے پد او ہوں پس پکارو ان کو فلستی پس وہ تمہاری دعا کو سنے تمہاری پکار سنے ان کن تم سعدیک تم سچے ہو ہوتا اللہ تعالیٰ فلاح کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کو ہدایت دینے والا نہیں یہ وہ مضمون ہے جو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی کریم میں کافی بار ذکر ہوا ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے وہ جس سے چاہے دیتا ہے اور جس سے چاہے اس سے محروم کرتا ہے لیکن ہم صاحب کا دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ہدایت دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے اس کے اسباب کیا ہے اور اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو گمراہ کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کو ہدایت نہیں دے دیتا بغیر اس کے اسباب کے یا بغیر اس کے یعنی کہ قابل اور لائق ہونے کے بلکہ اللہ تعال اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس چیز کے قابل اور اس کے لائق ہوتا ہے تو مایا اللہ تعالیٰ نے اللہ فلا دیا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کو ہدایت دینے والا نہیں جس میں واضح ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنے پر یعنی کوئی گمراہی اس کے لیے مقدر کر دے تو دنیا کی کوئی کائنات کی چیز اس کو ہدایت نہیں دے سکتی اور یہی چیز ہے جو ہم انبیاء کی سیرت اور ان کے واقعات میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کس قدر ان کی کوشش رہی باپ کو سمجھاتے رہے بتاتے رہے ان کو ہدایت کی طرف لانے کی ان کی کوشش رہی <اختصال> لیکن اللہ نے باپ کی ہدایت نہیں لکھی تھی اور اس کے مقدر میں نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ گمراہ رہے گا تو اس کو ہدایت نہ دے سکے ہدایت نہ پا سکا نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کو سمجھایا بتایا سارا کچھ کیا لیکن اس کو ہدایت نہ دے سکے نبی اکیم صلاحۃ السلام اپنے چچا کس قدر اس کے ساتھ آپ سلاسل کی یعنی کہ کوشش رہی حتیٰ کہ مرتے دم تک بھی فوت ہوتے ہوئے بھی آپ نے کہا کہ ایک بار کلمہ ہی پڑھ لے لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا جو اس بات کے ذریعے ہے کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو جس کو اللہ تعالیٰ کو کر دے اسے کو ہدایت دینے والا نہیں اور اس میں اس بات کا سبق ملتا ہے انسان کو کہ کس قدر ضرورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کی جوڑنے کی اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے تو لمۃ می دلہ فلاح دیا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں معذہ رحم فی تو گیا نہیں اور اللّہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں اندھے ہوئے ان کی سرکشی میں ان کو سرگرداں ان کو چھوڑ دیتا ہے کیا مطلب کہ جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے جب گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس انداز سے کیا کیا اس کے اندر گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کی مدد نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی آرایت ایسے لوگوں سے اٹھ جاتی ہے جو گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جب آدمی ہدایت پر چلتا ہے ہدایت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی کی آرایت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر خود اس کو گمراہیوں سے بچاتا ہے مختلف طرح کے فتنوں سے اس کو محفوظ کرتا ہے اگرچہ دنیاوی طور پر اس کے نقصانات بھی ہوں لیکن دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے اور یہ چیز ہم قرآن کری میں پڑھتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مختلف طرح کی گمراہیوں سے فتنوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے اور یہاں پر یادہ فی تو یا نہم کا معنی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے یعنی کہ گمراہوں کو ایسے لوگوں کو جو گمراہی کا رفتہ اختیار کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو پروانی نہیں ہوتی کہ وہ کس انداز سے گمراہ ہوتے ہیں کا انسہ آتی ایا نہ مرسا سوال کرتے ہیں آپ سے انسہ قیامت کے بارے میں ایا نہ مرسا کب ہے مرسا اس کا قائم ہونا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس قیامت کا کب ہے قیام ہونا ہے اور یہ سوال کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے ایک تو کافر مشرق کہ جن کا سوال کرنے کا مقصد کیا تھا ٹھٹا اور میراک اڑانا ملاق اڑانا قیامت کا آپ صلی وسلم کا کہ تم جس قیامت کی باتیں کرتے ہو جس قیامت کے یعنی کہ ہم کو ڈراتے ہو جس سے وہ قیامت کب آئے گی بتاؤ ذرا کہ وہ قیامت کب ہوگی تو ان کا مقصد سوال کرنے کا یہ نہیں کہ اس قیامت کے لیے پوچھیں اور تیاری کریں بلکہ صرف ملاق اڑانا کہ جس طرح کسی چیز اگر جھٹلاتا اس کا انکار کرتا ہے تو جب انکار کی شدت ہوتی ہے تو آدمی پھر اس کو اس انداز سے بھائی تم جس بات جس قیامت کا جس عذاب کا جس جس چیز کا وعدہ کرتے ہو کب آئے گی <تصفح> اور دوسرے کچھ دو لوگ تھے جو حقیقی ایمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تاکہ اس کی تیاری کرے جس طرح کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کے کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی متسہ آ نہ کہ قیامت تو جب آئے گی, آئے گی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں قیامت کی تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے تیار کیا تیار کیا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے ربی کو بہت بڑا عمل تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو المر او مامنا حب کہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو انسان کو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا صحابہ ماتے ہیں کہ ہم اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہ تھی <coughs> جس قدر ہمیں اس بات سے خوشی ہوئی اس سے بڑھ کر ہمیں اس سے پہلے کوئی بات نہیں ملی تھی کس وجہ سے کہ اگر انسان کو کہ جس سے اس انسان کو محبت ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا تو اس بات کی بشارت خوشخبری خبر خوش ہے کہ اگرچہ انسان کا عمل تھوڑا بھی ہے اس میں کمزوری بھی ہے کسی حد تک لیکن سچی محبت ہے اللہ کے نبی صلام سے تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو اللہ کے نبی کا ساتھ عطا کر دے گا اگر چہ انسان کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے جو مقرر صدیق عمل ہے عمر فاروق جیسا عمل تو نہیں ہے لیکن اگر اللہ کے ان اولیا سے ان صحابہ کرام سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اس کو ملا دے گا جس سے ان کو سچی محبت ہے لیکن مقصد جو ہے وہ سچی محبت ہے نہ کہ صرف نعرے اور دعوے ہیں کہ جو عمل اس کو جھٹلا رہا ہو کیونکہ آج بہت سے آج کے رسول اور محبتوں کے دعوے کرنے والے کہ جن کا عمل کھلے طور پر دوپہر کے سورج کی طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں نہ کہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں یا ان کے کوئی محبت کرنے والے ہیں تو اس لیے صرف محبتوں کے دعوے جو ہے وہ انسان کو ان کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ وہ سچی محبت اور سچی محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ پھر آدمی وہی چیز کرے جو جس سے محبت ہے جو وہ کرتا ہے جس جو اس نے حکم دیا ہے اسی پر چلے اسی کا اسی کے طور طریقہ اختیار کرے تو بات کر رہے تھے کہ آپ سے سوار کرنے والے دو دو, دو طرح کے لوگ کچھ تو ٹھٹھا مزاج کے شکل میں کافر اور اسرا کے بعمان لوگ اور کچھ وہ جو سچے ایمان والے تھے آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی <تصفح> تو اللہ مرمات قل انما عند ربی قل کہہ انما انا کہ صرف اس کا علم تو ہے ربی میرے رب کے ہاں لا جلی ہقت اللہ اس کا جب آنے کا وقت ہوگا تو اس کو نہیں ظاہر کرے گا مگر وہی کہ وہ اسرا فیل کہ جس کے سور پھونکنے پر قیامت قائم ہوگی اس کو بھی اس کو بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی اس طرح کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ سلسل کو جب صحابہ نے کہا نے صحابہ کو کہ, انعم کہ میں دنیا کی لذتوں کے کی میں کیسے پڑھوں کہ جب کہ یعنی کہ اسرافیل جو ہے اس نے سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ کی طرف سے اشارہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور پھون تو اس, اس رفیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ قیامت کب قیام ہوگی جب جس کے سور پھینکنے پر وہ قیامت آئے گی تو اس لیے جب علیہ السلام نے جب آپ سے پوچھا کہ متسہ اکبر متسہ کہ مجھے یہی بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی علیہ السلام کی جو لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا ایمان کے بارے میں سوال کیا احسان کے بارے میں پوچھا اور چوتھا سوال ان کا کیا تھا اخبر نمتآہ کہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی آپ نے،, نے کیا جواب دیا مل مسول عنحا اب عالم منسا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ تم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تم پوچھنے والے اگر نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی تو تم مجھ سے جو پوچھ رہے ہو میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور یہ قیامت کا علم ان مفاتیح الغیب میں سے ہے غیب کی پانچ چابیوں میں سے ہے کہ جس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی نبی کسی وری کسی فرشتے کسی مقرب ترین اپنے بندے کو بھی اس کا علم نہیں دیا تو اللہ کرلم ربی کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا جلی ہالی الا اللہ نہیں اس کو ظاہر کرے گا اس کے وقت آنے پر مگر وہی اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر کرے گا اس کو لائے گا اسی کو پتہ ہے کب آئے گی ساقولت فماوات اول ارد فاقولت وہ بھاری ہو چکی فماوات السماوات والارض آسمان و زمین پر بھاری ہونے کا معنی بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کا علم بھاری ہو چکا کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور بعض دوسرے, دوسرے علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس قیامت کا آنا بہت بھاری اور بہت ہیبت ناک ہے آسمان و زمین پر اور کوئی شک نہیں کہ کائنات میں جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر کائنات میں سب سے ہیبت ناک اور ہولناک چیز قیامت سے بڑھ کر قدوسی نہیں ہے تم ایسا کلف اسلموات وہ بھاری ہو چکی آسمان و زمین پر لطا عتیق ملنا وغتا وہ نہیں آئے گی تم کو مگر اچانک تم کو اچانک آئے گی اور اچانک آنے کا معنی کہ اس انداز سے کہ جس میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے اگر اس کی نشانیاں ضرور ہیں اس کی علامتیں ضرور اللہ تعالیٰ بیان کی ہیں آپ کو آپ نے خود بیان کی ہیں کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے کیا کچھ ہوگا لیکن اس کا حقیقی معنوں میں اس کا آنا بالکل اچانک ہوگا یعنی جب آئے گی تو اچانک آئے گی اس لیے آپ سر سلم ہیں جس طرح کہ سید حدیث میں ہے سید بخاری مسلم کی حدیث میں ماتے ہیں لا تقوم سات حتہ تقل و شمسم مغربی ہا کہ اس وقت تک قیامت قیامہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلبا ہو جائے فضا تالعت اور آ انناس و آمن و کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو سبھی لوگ ایمان لانے کا ایمان لائیں گے ایمان کا دعویٰ کریں گے فضائ کا حین عف افسر ایمان الحالم تکنع من قبل اور قصبۃ فی ایمان ہاں خیرا تو اب میں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کسی کا ایمان لانے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی جس نے اپنے ایمان لانے میں کوئی ایمان لانے کے بعد کوئی نیکی کی ہے نیکی نہ کی ہو اب اس کی نیکی کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مولے تقوم النساط وقد نشرجانی صوبہ ہما بینہ ہما کہ قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کو کپڑا پھیلایا ہوگا خرید و فروخت کرنے کے لیے تو اس کو اکٹھا نہ کر پائیں گے حتیٰ کی قیامت میں ہو جائے گی اور فرمائے فرمائے کہ قیامت اس قدر اچانک آئے گی کہ آدمی ان کے اپنا لکمہ اپنے منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا اور اپنے منہ تک لکمہ نہیں پہنچا سکے گا اور اس سے پہلے قیامت آ چکی ہوگی اسی طرح ان کے آپ کے آدمی اپنے جو جانور ہے اس کا دودھ نکال رہا ہوگا تو اس کو پی سکے گا حتیٰ کی قیامت قائم ہو جائے گی <تصفح> تو کہنے کا مقصد کہ قیامت کا اچا... اچانک آنے کا معنی یہ لا تعالیٰ عتیق و بغتا کہ وہ تم کو آئے گی مگر نہیں آئے گی تم کو مگر اچانک اس قدر اس کا اچانک آنا ہے اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قیامت کا آنا اس قدر اچانک اور یعنی کہ غیر کیا اس کا نام یعنی متوقع ہے تو اس کی لیے ضرورت ہے انسان کو تیاری کرنے کی کہ کب کچھ پتہ نہیں کہ قدر کب قیامت آ جائے اس کی نشانیاں ضرور ہیں اس سے پہلے آنے والی لیکن یعنی کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اچانک قیامت کا آنا کس قدر اچانک ہوگا تو اللہ ترماتا ہے لا تعطی کو تم کو نہیں آئے گا مگر اچانک یس الن ان کا حفیع تم سے سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ حفی یون انہا کسی حفیع کے معنی کسی چیز کا احاطہ کرنا کس چیز کا گھیرا کرنا کس چیز کو اچھی طرح اس کا علم حاصل کر لینا تو اللہ تماتا ہے کہ ایک لوگ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو قیامت کا اچھی طرح علم ہو قیام کے قیامت کا علم آپ کو پہنچ چکا ہو کُل علم علم عند اللہ اللہ نے پھر اس کی تاکید کرتے فرمایا کہ اس کا صرف علم اللہ کے پاس ہے بلاکن اکثر اللہ صلاح علم لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے دیکھیے قرآن کس قدر دو ٹوک اور واضح ہے ان چیزوں کی حقیقت بیان کرنے میں کہ کیا غیب کا علم ہو قیامت کا علم ہو جس میں مفات الغیب ہے خصوصاً کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور آپ صلاح کو اس کا علم نہیں دیا گیا اور بار بار آپ سے پوچھنے کے باوجود بھی آپ نے اس کا علم اللہ کی طرف لوٹایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور قرآن کرنے میں خود اللہ تعالیٰ بھی بیان فرماتا ہے اس بات کا اسی آیت میں العلمحا عند ربی الم المحا عند اللہ اس طرح کے الفاظ سے صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن و سنت سے منہ مو موڑنے والے جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے گمراہی ہوتی ہے وہ کس انداز سے اس طرح کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو چنانچہ اس طرح کے ملہ بھی آپ کو ملے گا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے پہلے ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا تھا ہفتہ کے مفادی حلغ بھی آپ کو مل گئی تھی تو یہ سارے کے سارے وہ قرآن کو جھٹلانے کے انداز ہیں حقیقت میں اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان قرآن و سنت کے منع کو چھوڑتا ہے اس کے بعد اللہ تعالم اللہ کہہ دیجیے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو بیان کیا گیا اور خصوصاً اس, اس, کا اس آیت کا تعلق سابق کس لحاظ سے ہے کہ سابق میں لوگوں کا آپ سے سوال کیوں تھا اسی لیے کہ یعنی کہ اگر کافر ہیں تو وہ تو ٹھٹے میرا کی شکل میں تھا اگر کوئی مسلمان مومن تھے تو ان میں ان کے ذہن میں تھا کہ شاید کہ اللہ کے ربیع صلی اللہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قرب ہے اللہ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس وجہ سے اللہ نے آپ کو ایسے علوم بھی دے دیے ہوں کہ جو کسی کو نہ دیے ہوں تو اس لحاظ سے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کسی انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے کسی مخلوق کو بلکہ اس کا علم نہیں دیا گیا اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ آپ صلاح سلم کی حقیقت کو آپ کے مقام کو آپ کی حیثیت کو بیان اور بیان واضح کرنے کے لیے فمات ہے خود آپ سے کہلوایا کہ اینبی صلاحم کہہ دیجیے کہ لا املیک النفصرا کہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کسی نف نقصان کا مالک نہیں ہوں میں اپنے اپنی جان کے لیے بھی کسی طرح کے نفے نقصان کے مالک نہیں ہوں ما اللہ ماشا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی جو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفے نقصان کا مالک نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ اس سے بچا اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کے آنے والے فائدے کو روک نہیں سکتا آپ سے تو آپ اپنے اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پھر آپ کسی اور کے لیے کیا نفع نقصان کر سکیں گے اور قرآن کریم نے اس چیز کی حقیقت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے علیہم العمر شاہی صورت عمران چوتھے پارے میں اللہ نے کیا فمایا کہ نبی صلّام آپ کا کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے اللہ کے معاملات میں سے آپ کا کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کو ان کو پرتوبہ کر دے اسی طرح صورت احکاب میں اللہ نے کیا فمایا اور ماں ادری ما فعلو بی وبکوں آپ سے کہہ رہا کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا ماں ادری مجھے نہیں اس بات کا علم مایوبی میرے ساتھ کیا ہوگا ولا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اسی طرح مختلف قرآن کریم کی آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو واضح کیا کہ کسی کو آپ کے مرتبے اور مقامات دیکھ کر یہ شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ آپ اللہ کے اختیارات رکھتے ہیں اللہ کے اختیارات میں سے جو چاہے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مانتے کہ, کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ماشا اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہنے کا مانا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے لکھا مقدر کیا ہے وہی کچھ ہوگا اس کے بغیر میں اپنے لیے کچھ کسی چیز کا مالک کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور جو شخص اپنی اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اوروں کے لیے کیا کر سکتا ہے اور اس کے مزید واضح کرتے فمائے بلکم تو عالم الغیب الستق سر تم اور اگر مجھے غائب کا علم ہوتا لستق سر تو تو میں بہت زیادہ بھلائی کرتا بہت زیادہ نعمتیں پا لیتا بہت زیادہ فائدے حاصل کر لیتا امام سو اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا یہاں پر خیر سے مراد کو نیکی نہیں ہے نیکی تو آپ بہت کر رہے تھے پہلے سے اور جو نیکی کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کر رہے تھے لیکن یہاں پر خیر سے مراد یعنی کہ دنیا کے جو فائدے ہیں دنیا کے جو نفے ہیں کہ جہاں پر انسان کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ چیز مجھے کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا تو آدمی پھر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب پتہ ہو کہ اس چیز کا یہ نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نقصان سے بچ جاتا ہے تو آپ ماتے وکن تو عالم الغیب اور اگر اگر مجھے غیب کا علم ہوتا اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا جو وعدے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وسلم کو غائب کا علم نہیں تھا ان کو کہنے والا یہ کہے کہ آپ کو غائب کا علم تھا کیونکہ آپ نے بہت ساری خیر کی آپ سے بہت ساری خیر و بلائی ہوئی ہم کہیں گے وہ خیر و بلائی جو نیکی کے انداز سے ہے عبادت کے انداز سے ہے یہ وہ خیر و بلائی ہے جو اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے وہی کے ساتھ ہے وہ غیب کے علم کے ساتھ نہیں ہے آپ نے جو بھی نیکی خیر کی ہے اپنی ذات کی طرف سے نہیں کی اور نہ ہی کسی انسان کو اجازت ہے کہ کوئی نیکی عبادت اپنی طرف سے کرے انسان کو وہی نیکی کرنے کا حکم ہے وہی عبادت کرنے کی اجازت ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے تو اگر خیر سے مراد یہاں پر نیکی خیر نیکی نیکی مراد ہے تو نیکی تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہی کے ساتھ ہے اور اللہ کے وہی کے ساتھ ہے تو پھر وہ غائب کا علم نہیں ہے تو اس لیے خیر سے مراد یہاں پر دنیا کے فائدے دنیا کے یعنی کہ فائدے اور اس طرح کی چیزیں تو آپ مانتے ہیں کہ مجھے غائب کا علم ہوتا ہے کہ میں بہت سے دنیا کے فائدے سمیٹ لیتا پہلے سے پتہ ہوتا کہ اس چیز میں کیا فائدہ ہے یہ کام کرنے کا کیا مجھے یعنی کہ کیا دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا فتح ہوگی نصرت حاصل ہوگی تو میں وہ چیزیں کرتا اما مسن سو اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا لیکن ہم آپ صلی وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو علم غیب کا علم نہ تھا اور اس وجہ سے آپ کے زندگی میں طرح طرح کے یعنی کہ آپ کو نقصانات پہنچے آپ کو طرح طرح کے نقصانات پہنچے آپ وسلم کے ذات کو پہنچے ہوں یہ آپ کے کی وجہ سے آپ کے حکم پر آپ کے صحابہ کو پہنچے ہوں اور اسی میں ہم وہ ستر صحابہ کہ جو بیر مونا کا واقعہ آتا ہے کہ جن کو بعض عرب کے لوگ ان کو اپنے پاس بلا کر لے گئے کہ ہمیں چاہیے یہ لوگ تاکہ ہم کو اللہ کا دین سکھائیں پڑھائیں تو آپ نے ستر وہ صحابہ جو قرآن کے علماء تھے جن کو قرق کا نام کہا دیا جاتا تھا ان صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور وہ سبھی کے سبھی شہید ہو گئے سوائے ان میں سے ایک ہے جو خبر دینے والا تھا صرف تو کہنے کا مقصد تو یہ تھا اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ سبھی صحابہ قطر ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے اور قرآن کے علماء ہیں افضل ترین صحابہ ہیں تو کیا آپ جان بوجھ کر ان کو بھیجتے ہیں ان کے ساتھ اور اس طرح کے کتنے واقعات ہیں آپ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ جس میں آپ کو آپ کی بتاتے خود آپ کی ذات کو نقصانات پہنچے آپ کے صحابہ کو نقصانات پہنچے دین کو اسلام کو نقصان پہنچا کافروں کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو غیب کا علم نے تھا اور غیب کا علم اگر ہوتا تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اس چیز کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا جنگ احد کے لیے اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ باہر میدان میں نکلنے سے اتنے ہمارا نقصان ہوگا ستر صحابہ شہید ہوں گے خداف سن زخمی ہوں گے اور کافروں جو مغلوب ہو چکے تھے جن کو بدر میں مار پڑ چکی تھی وہ فاتح بن کر لوٹیں گے تو کیا آپ باہر نکل کے جنگ لڑتے آپ دوسرے لوگوں کے مشورے کے ساتھ مدینہ میں رہتے ہیں تو کہنے کا مقصد اس طرح کے آپ کی سیرت کے بہت سے واقعات ہیں جو اس بات کی کھلی ہیں کہ اللہ کے ربیع صلی اللہ علام کو غائب کا علم اور سے پہلے قرآن کریم نے بھی اس چیز کو کھلے طور پر بیان کیا ہے اللہ علم اسلام آباد الغیب اللّہ سروت النمل میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین میں غائب کا علم اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں یہاں پر یہ فرمانا کہ آسمان زمین میں کہ صرف یہاں پر بات انسانوں کی نہیں ہو رہی بلکہ آسمان و زمین میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہیں حتیٰ کہ اللہ کے وہ مقرر رشتے جو اللہ کے پاس رہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں ان کو بھی کسی اس طرح کی چیز کا علم نہیں جس, جس چیز کا علم اللہ نے ان کو نہ دیا ہو بے حکومت عالم الغیب اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لچتک سر تم تو, تو میں بہت زیادہ خیر و بھلائی کرتا بہت فائدے حاصل کرتا اور میں مثنی اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچتی ان آنا اللہ نظیر ام و بشیر قوم ان آنا میں نہیں ہوں ان نہیں ہوں انا میں اللہ مگر نذیر ہوں بشیر ڈرانے والا اور بشارت خوشخبری دینے والا قوم امینون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں یعنی آپ سر کی پہلے آپ سے علم غیب کی اور آپ سے کسی طرح کے نف نقصان کی ملکیت کا ان اختیارات کا نفی کرنے کے بعد آپ کا اصلی مقام آپ کی اصلی حقیقت کو حیثیت کو اللہ نے بیان کیا کہ فرما لوگوں کو کہہ دو ان آنا میں نہیں ہوں اللہ نظیر و بشیر مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا یعنی مقصد جو ہے میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں میں صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں جس رسول کا کام کیا ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانا اللہ کے پکڑ سے ڈرانا لوگوں کو اور اللہ کی نعمتوں کی اس کی مقصد بخشش کی اس کی خوشخبری دینا تو میرا کام تو صرف اس حد تک ہے اور جب کام اس حد تک ہے تو اس کا مانا کہ میرے پاس اللہ کے اختیارات میں سے کچھ بھی نہیں ہے میں کسی اختیار کے اللہ کے اختیارات میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں میں کسی طرح کے علم، وہ علم میرے پاس نہیں ہے جو علم اللہ نے مجھ کو نہ دیا ہوئے فلاح و عالم غیبی احاطہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو اطلاع مطلع نہیں کرتا اللہ منتعیٰ میں رسول سوائے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو غیب کا علم وہی کے ذریعے دیتا ہے اور جب رسولوں کو وہ غیب کا علم جو اللہ کے پاس ہے وہی کے ذریعے دیتا ہے تو پھر غیب نہ رہا بلکہ وہ وہ ظاہر بن گیا کیونکہ غیب وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی وسیلے واسطے سے خود ہی انسان اس کو سیکھ رہے اس کو جان لے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات کی لائق ہے اس کے اسی کی صفت ہے اور کسی کے نہیں ان میں نہیں ہوں اللہ نذیر و بشیر مگر ڈانے والا اور خوشخبری دینے والا یہ قومی اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہیں اور یہ کیوں فرمایا کہ آپ کا ڈرانا آپ کی بشارت دینا اس کا فائدہ صرف اہل ایمان کو ہے کافر کے لیے چونکہ بے ایمان کے لیے منافق کو ان چیزوں کا فائدہ نہیں اس لیے فرمایا کہ میں تو صرف ان لوگوں کو ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ ولدی خالہ کا کم نفس معاہدہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک کی جان سے اور اسے مراد آدم علیہ السلام اور اس چیز کی حقیقت کو اللہ نے قرآن کری میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ انسان کی اصل خلقت کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی پیدائش کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آدم سے وہ اللہ خالہ کا کوئی نفسم واحدہ وہی اللہ کی دات ہے جس نے تم کو پیدا کی ایک جان سے آدم سے وجہ منہا ضو جہا اور پیدا کیا بنایا اس سے اس کی بیوی کو یعنی جس طرح کے سی حادیث میں ہے کہ رات نے ہوا کو کہاں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسری سے ان قتم الدل آپ فما ہے کہ عورت جو ہے وہ پسری سے پیدا ہوتی ہے تو اس لیے جو پسلی کی حیثیت ہے یا پسلی کی جو حقیقت ہے وہی عورت کے اندر باقی ہے اس کا ٹیڑھا پن ہونا تو آپ نے اسی چیز کو بیان کرتے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوتی ہے اور پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ عورت کے اندر بھی اس کی فطرت میں ہے اس کے مزاج میں ہے تو اگر کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھائے گا اگر اس کو سیدھا کرنا چاہے گا تو سیدھا نہیں سیدھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہے وہ ٹوٹے گی اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے وہ طلاق ہے تو علمتب وجا عالما زو جہا اور پیدا کیا اس کے, کے بیوی کو تو بیوی کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے یس کنا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے یہاں <coughs> پر یہ نہیں فرمایا کہ یس کنہ عربی میں ما کے بنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا ماں می ما تو یہ لفظ جو ہے وہاں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں کے ساتھ رہتا ہے کہ فلاں آدمی فلا آدمی کے ساتھ رہتے ہیں یسکن ماں اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن یہاں پر ما کلف استعمال نہیں ہوتا یہاں پر کہل یسکن ایل ہا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے اس کی طرف سکون حاصل ہو اس کو تو یہاں پر ایک بہت بڑا مقصد بیان کیا جو خاونت بیوی کا تعلق ہے ان کے آپس کا کے معاملہ ہے اس کو بیان کیا کہ خامت بیوی کا اثر تعلق کس چیز پر ہے مبنی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یعنی کہ شفقت کے رشتے پر جس کے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان سنایا بجا البئی نکو ہوں و رحمہ وہاں پر بھی اسی چیز کا بیان کیا کہ تمہ... تم سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا لی تسکون ولیہا کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو بجا علاب نکم داتا و رحمہ اور تمہارے درمیان آپس میں جو ہے محبت اور الفت اور رحمت پیدا کی تو یہاں پر بھی لیسکون الہیہ تاکہ, تاکہ اس سے سکون حاصل کرے تو یہ وہ بنیادی مقصد ہے جو خامت بیوی کے آپس کے تعلق کا ہے کہ آپس کا تعلق اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت پر محبت پر رحمدلی پر اور ایک دوسرے سے سکون و اطمینان حاصل کرنے پر ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب یہی مقصد سامنے ہو اور اسی مقصد کو پانے کی کوشش ہو تو واقعی انسان کو جس قدر جو ہے سکون و اطمینان اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے بیوی کو خاونت کے ساتھ خاونت کو بیوی کے ساتھ کسی دنیا کے اور آدمی کے ساتھ اس کو یہ نہیں مل سکتا لیکن یہ شیطان ہے کہ جو اس تعلق کو خراب کر کے بجائے سکون حاصل کرنے کے بلکہ اس کو جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ تباہی بربادی کا ایک دوسرے کے لیے نفرت اور اختلافات کا اور ایک دوسرے کے لیے پریشانی اور ان کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو اس مقصد کو ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے کہ اصل یعنی خاند بیوی بی کا تعلق جو ہے وہ کس بنیاد پر ہے تو الازمت وجا علامہ زعو جہاں اس سے اس کی بیوی بی کو پیدا کیا علی اسکول علیحا تاکہ اس سے سکون حاصل ہو اور واقعی اگر بیوی بی ایمان پر ہے تقوی پر ہے اور اللہ کے حکم پر چلنے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا متا کہ دنیا کیا ہے معلومات ہے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے بخیر و متا اِیحا اور دنیا کا سب سے بہترین معلومت کیا ہے وہ نیک بیوی ہے وہ نیک بیوی کیا ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو اس کو دیکھ کر اس کو خوشی محسوس ہو مسرت ہو جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور جب اس سے غائب ہو یعنی گھر سے جائے کسی سفر پر یا کسی جگہ پر تو اس کے گھر کی اس کے عزت اور جان کے اس کے مال کے جو ہے اس کے مال مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے تو یہ ہے وہ نیک بیوی کہ جو انسان کے لیے آخرے سے پہلے دنیا کی جنت ہوتی ہے لیکن کہ آدمی یعنی کہ آدمی جب گھر میں لوٹتا ہے دنیا کی مشکلات سے تھکا ہوا تو یہ بیوی ہے جو اس کی ان مشکلات کو اس کی ان کو اس کی ان چیزوں کو جو ہے دور کرنے والی ہوتی ہے لیکن جب یہی بیوی بد ہو جاتی ہے بدبخت بخت ہو جاتی ہے تو پھر بجائے انسان کے سکون بننے کے اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کا عذاب بن جاتی ہے تو اس لیے ضرورت ہے اس مقصد کو اس چی... یعنی کہ چیز کو سامنے رکھنے کی کہ یہ رشتہ کس بنیاد پر قائم ہوا ہے اور ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اسی لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ اسی تعلق کو خراب کرنے کی ہے آپ سب کا جسر عفمان ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگا کے بیٹھتا ہے اور جو اس کے ہر کارے اس کے چیلے چمچے ہوتے ہیں ان کی رپورٹیں لیتا ہے کسی کو کسی آکے, کو آ دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ کسی, کسی کو اس نے قتل کر دیا کو اس نے چوری کر لی کس نے اور کام کر لیا حتیٰ کہ کو کے کہتا ہے کہ میں فلاں خامد بیو کے درمیان پڑا رہا اور ان کے درمیان اختلافات پیدا کرتا رہا حتیٰ کہ طلاق دلوا کر چھوڑی تو شیطان اس کو اپنے ساتھ لگاتا ہے کہ اصل, اصل تک کیا ہے اس لیے شیطان کی سب بڑی یہ ہے. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے تو اس کے پیچھے اس کی یہ اس کی کوشش کی وجہ کیا ہے اس رشتے کو اس تعلق کو خراب کرنے کی اس کی اتنی بڑی کوشش کیوں ہے وہ اسی لیے ہیں ہے کہ یہ تعلق اگر خراب ہوگا تو صرف نہ کہ صرف ایک دو آدمیوں کا ایک خامد بیوی بی کا ایک مرد عورت کا تعلق خراب ہوگا بلکہ دو خاندانوں کا تعلق خراب ہوگا اور ان کے آپس کے معاملات بگڑیں گے اور صرف نہ کہ دنیا کا نقصان ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر دین کا نقصان دین کا نقصان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دشمنیاں بغز جو کہ حسد اور یہ وہ چیزیں کہ جو دل کی ساری بیماریاں ہیں دل کے گناہ ہیں اور جو یہیں پر پیدا ہوتے ہیں اور پھر مزید اس سے بڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی الزام تراشی کیونکہ جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس وقت پھر انسان ہر طرح کے دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی بہتان بازی ان چیزوں کے لیے ان چیزوں سے وہ گریز نہیں کرتا تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ان کے نہ کہ صرف دو شخصوں کے درمیان مرد عورت کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کا بگاڑ ہے اس, اس لیے شیطان کی سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ اس تلّ کو خراب کرنے کی ہے تو اللہ ہے کہ ان کے اس، ان کے ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان کو یعنی ان کے تعلق اس چیز پر رکھا تاکہ ان کے دوسرے سے سکون حاصل کرے فلم تغشاہ حمل حمل فلمائے اللہ تعالیٰ نے جب تغشہ غشہ یو غشی کس چیز کو ڈھانکنا اور ڈھانکنے سے مراد یعنی ان کا صوبت کرنا کہ خاوت کا بیوی سے صوبت کرنا جب صحبت کی حاملت حمل خفیفہ تو بیوی کے لیے حمل اس کو حمل ٹھہرا لیکن حمل کے شروع کے دن کیا ہوتے ہیں وہ آسانی کے دن ہوتے ہیں حمل جو ہے ہلکا پھلکا ہوتا ہے خفیف ہوتا ہے اس میں کوئی عورت کو عام طور پر مشکل نہیں ہوتی بوجھل نہیں ہوتا جسم تو مات اللہ تعالیٰ جب اس کو حمل ٹھہرا تو حملت حمل خفیفہ جو یعنی کہ یعنی کہ خفیف حمل تھا آسانی کا حمل تھا یا یعنی ہلکا پھلکا حمل تھا فمرت بھی ہی اس کے وہ دن گزر گئے وہ ان دنوں سے گزر گئی فلم از قلت پس جب وہ بھاری ہو گئی بھاری ہونے سے ہو مراد یعنی حمل جو ہے وہ آگے بڑھا اور بچہ جو ہے اس کے اندر جان آ گئی اور بچے کی حرکت پیدا ہو شروع ہو اور بچہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا پیٹ کے اندر فلم از جب حمل بھاری ہو گیا اور بھاری ہوگی دعو اللہ تو دونوں نے دعا کی خامد اور بیوی دونوں دعا کرتے ہیں رب اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ان دونوں کا رب ہے لئن آتے تنا لئن اگر آتے تو دیتا ہے ہم کو سوالحاً ویسے سو سوالحاً ہم جو پڑھتے چلے آئے ہیں اس کا معنی نیک لیکن سوالح کا جو لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے سالح کا معنی ہے کسی چیز کا صحیح سلامت ہونا اس لیے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کسی چیز پر لکھا ہوتا لکھا ہوتا ہے صالخن علاغہ یاتقدا ہاں جی سوال ہے کہ کہ یہ چیز یعنی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنا صحیح ہے کب تک اس تاریخ تک یہ چیز ویلڈ ہے تو ویلڈ کا لفظ جو ہے انگلش کا اس کو عربی میں کیا اس کا معنی ہے سوال ہے تو سوال ہے کہ معنی کسی چیز کا صحیح ہونا سلامت ہونا تندرست ہونا <تصفح> تو اصل لغت کے اندر صالح کا معنی یہ ہے لیکن اس کو عموماً جو ہے اصطلاحی طور پر نیکی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر اس کا لغوی معنی ہے لن آتا اتنا سوالحن کہ اگر ہم, ہم کو تو صحیح سلامت تندرست بیٹا دیتا ہے لنکون شاکرین تو ہم ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر کرنے والوں میں سے فل آتا ہُوالح اللہ ماتا ہے کہ جب ان دونوں کو اللہ نے تندرست صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیا جا اللہ شرا تو ان دونوں نے اس کے شریک بنا دیے فیما میں اس میں اللہ نے جو ان کو عطا کیا تھا یعنی عطا کی ہوئی اس اولاد میں اس بیٹے میں ان دونوں نے اس کو شریک بنا دیے فتح اللہ اما یو پس اللہ تعالی بلند و بالا ہے تعالی بلند و بالا ہے سر بلند ہے اللہ تعالی اما اس سے یو شریکون جو یہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان ہدایتوں کے حوالے سے تفسیروں میں لمبے چوڑے واقعات ذکر ہیں کہ اس سے مراد آدم اور اور ہوا کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا جو بھی حمل ٹھہرتا ضائع ہو جاتا تو حتیٰ کہ شیطان ہوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ آدم کے پاس بھی آیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا زندہ رہے تو اس کا نام عبد رکھو عبد یعنی حارث کا بندہ کہ اللہ سے ہٹ کر اللہ کی بندگی سے ہٹ کر کسی اور کی طرف تو یعنی مقصد اس کا شرک تو اس کا نام یہ رکھو تو تمہارا بیٹا زندہ رہے گا اور اس طرح کے بعد قصے کہانی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہوا کو شیطان نے ڈرایا کہ میں تیرے بچے کے سینگ نکال لوں گا کہ جس وہ تیرا پیٹ پھاڑ کر نکلے گا اس طرح کی باتیں یہ سارے قصے کہانیاں واحیات میں سے ہیں اسرائیلیات میں سے ہیں جھوٹے ہیں اگرچہ سندوں کے اعتبار سے بعض صحابہ تابعین سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن سندیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں تقریباً اور اگر کچھ صحیح بھی ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ کسی کی اس طرح کی بات ہوگی اللہ عالم کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدم علیہ السلام اور ہوا کی ہیں اور خصوصا اس وقت کی ہیں جب وہ جنت میں تھے یا اس وقت کی ہیں جب انسانی تب شروع ہو رہی تھی تو اس وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے نہ ہم تھے وہاں پر تو اس کا علم ہمیں کہاں سے ملے گا اس کا علم وہیں سے ملے گا وہی کے بغیر اس چیز کو جانا ممکن نہیں ہے تو لوگوں کی کیا سراجوں سے ان کی خیال آرانیوں سے جو ہے اس طرح کی چیزیں معلوم نہیں کی جا سکتی تو چنا چاہیے بنی سیر کے قصے کہانیاں کہ جن کی حقیقت یہ ہے کہ اکثر تو جھوٹے ہیں بلکہ عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جھوٹے ہیں اور بنی سیل کے واقعات ان کی قصے کہانیاں ہمیں قبول کرنے کی اجازت دی گئی ہیں لیکن کس شرط پر اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اگر قرآن و حدیث کے ان کے اصولوں کے خلاف نہ ہو یعنی یا تو قرآن اور حدیث میں اس کے خلاف کوئی چیز بیان ہوئی ہے اس واقعے کے بیان خلاف بیان ہوا ہے تو ہم قرآن و حدیث کو لیں گے ان کے واقعات کو نہیں لیں گے یا اگرچہ قرآن و حدیث میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ واقعہ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے خلاف ہے عقیدے کے خلاف ہے اب کیسے ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کہ جو اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے بلکہ وہ تو کیا ان کے بعد صدیوں تک ہزار سال تک لوگ توحید پر ایمان پر یقین اس چیز پر قائم تھے تو اگر آدم علیہ السلام سے شرک شروع ہو گیا تو پھر ان کے اولاد شرک سے کیسے بچتی ہے تو عبدالب نے عباس کی حدیث آپ کو ایک بار سنا چکے ہیں پہلے کہ نور علیہ السلام کا آنے کے آنے کی وجہ کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کے بعد دس صدیوں تک ہزار سال تک لوگ جو ہیں وہ توحید اور ایمان پر قائم تھے کوئی شرک نہ تھا اس کے بعد انسانیت کے شرک شروع ہوتا ہے نور علیہ السلام کی قوم میں ان کے نیک لوفوت ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نور علیہ السلام کو بھیجتا ہے تو کہنے کا مقصد اگر ان کی اولاد میں دس صدیوں تک شرک نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کے اندر شرک کہاں سے آ گیا اور اگر ان کے اندر شرک آ جاتا تو ان کی اولاد شرک سے کیسے بچتی یعنی عقری طور پر بھی دیکھا جائے ان احادیث کو مد نظر رکھ رکھ کر دیکھا جائے تو بالکل یہ واقعات غلط ہیں جھوٹ ہیں سراسر لیکن چونکہ مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے اس لیے ان کا اشارہ کرنا ان کی طرف ان کا بتانا ضروری سمجھا کہ تاکہ پتہ ہو کہ جھوٹے واقعات اس طرح کے ذکر ہوتے ہیں اس لیے علامہ بخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد کیا کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے واقعات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے جو اہل کتاب سے لوگوں نے لیے ہیں اور ان ان کے بارے میں آپ سرسون کا فرمان کیا ہے کہ اہل کتاب کی جو خبریں ہیں ان کو نہ سچ مانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو ان کو لے سکتے ہیں تو, تو فرماتے ہیں اور اس کے بعد فماتے ہیں کہ ان میں سے وہ بعض واقعات وہ ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ ہیں کیونکہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اس لیے ہمیں ان واقعات کی تصریح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہمیں ان واقعات کو مانیں تو اس سے مراد پھر کیا ہے پر بعض لوگوں نے یعنی کہ لوگوں نے کیا مراد لیا کہ یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا آدم علیہ السلام کا اور پھر پھر ذکر کیا ان کی بیوی ہوا کا اور پھر اللہ نے ذکر کیا کہ ان دونوں نے کیا کہا کہ جو اگر تو ہمیں تندرست بیٹا دے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے یہ کریں تو مراد آدم اور ہوا کو بنا دیا حالانکہ مراد وہ نہیں ہے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس اللہ نے آدم اور ہوا کو بنایا انسان کی پیدائش کی ان کے شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے آدم کو بنایا اس سے اس کے بعد اس کی بیوی بی کو بنایا ہوا کو اسی طرح اللہ تعالی انسان کی آدم کی اس اولاد کو بناتا چلایا ہے اسی طرح انسان کی اس اولاد کو اللہ تعالی اس کا سلسلہ چلاتا چلایا ہے تو مراد یہاں پر آدم اور ہوا نہیں مراد اس سے مشرق اور کاف رہے اس مراد مشرقین ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اپنے اولادوں کو شریک کیا تو چنانچہ یہاں پر مراد جو ہے وہ آدم اور ہوا نہیں مراد جو ہے آدم اور ہوا کی اولاد میں سے وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں اور یہاں لیکن یہاں پر ان مشرقین کے بارے میں بھی اللہ نے جو ایک باریک نقطہ ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اگرچہ مشرک ہیں لیکن مشرک ہونے کے باوجود ان کا اللہ پر یقین و ایمان ہے مشرک ہونے کے باوجود بھی اللہ پر ان کا یقین و ایمان ہے اور اس لیے وہ کیا اللہ تعالی نے کیا فَلَمَّا أَثْقَلَ دَّعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا کہ جب حمل آگے بڑھا بھاری ہو گیا اور بھاری ہو گئی اس کا پیٹ بھاری ہو گیا تو داول دونوں نے اللہ سے دعا کی اللہ کون ربہما جو ان دونوں کا رب ہے بات مشرقوں کی ہو رہی ہے اور کیا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دونوں مشرک ماں باپ مشرک ماں باپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس کو اپنا رب سمجھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے مشرق اللہ کو مانتے تھے اللہ کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہی وہ ان کا رب ہے تو اسی سے اور اس سے دعا بھی کر رہے ہیں مشرق اس سے دعا بھی کر رہے ہیں لیکن یہ صاحب کا دبانوں کے مشرق آج کے مشرق نہیں آج کے مشرق وہ حمل ٹھہرنے سے پہلے بھی درباروں پر درگاہوں پر پیروں کے پاس اپنے ان معبودوں کے پاس وہاں پر جا کر ماتھے رگڑنے وہاں پر جا کر اپنی نظر نیازیں پیش کرنی وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی منتے ماننی کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اولاد ملتی ہے حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہ کچھ کریں گے اتنے چڑھا چڑھاوے دیں گے حمل ٹھہرنے سے پہلے بھی اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو تب بھی وہیں پر جا کر ان کی نظر نیازیں ہوتی ہیں وہیں پر جا کر ان کی فریادے ہوتی ہیں وہیں پر جا کے ان کے جو ہے سارے چڑھاوے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ صحیح سلامت پیدا ہو جاتا ہے ابھی بھی دے رہے ہیں اور پھر بھی یہ دیں گے اور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی ان کی ساری نظریں نظر وہی اپنے معبودوں کی خاطر ہوتی ہیں اللہ کی خاطر نہیں ہوتی لیکن سابقہ زمانوں کے مشرک ان مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے جانتے تھے اور مشکل حالات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے تو جب حمل جو ہے وہ آگے بڑا ایک مشکل حالت پیدا ہوئی تو اس وقت اپنے معبودوں کو نہیں پکارا کس کو پکارا داول اللہ دونوں نے اللہ سے دعا کی ربا کو جس کو ان کو رب تھا لن آت اتنا اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچا دیتا ہے لینک من شاکرین تو ہم ضرور ہوں گے تیرے شکر کرنے والوں میں سے <coughs> یعنی تیری اس نعمت پر قدردانی کریں گے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری عبادت کریں گے اور صرف تیرا حق ادا کریں گے المۃ فلم آتا ہو ما جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بیٹا عطا کر دیا جا اللہ الح شرا کا آتا تو ان دونوں نے اس میں اللہ کے شریک بنا دیے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا یہ مقصد کیا کہ اللہ نے جو ان کو اولاد دی تھی بیٹا دیا تھا اس بیٹے میں اللہ کے شریک بنا دیے اس بیٹے میں اللہ کے شریک بنانے کا مانا کہ یا تو اس کا نام ہی اپنے معبودوں کے ساتھ رکھ دیا ہاں صاحب کا زمانوں کے مشرکوں کے نام بھی آپ کیا پڑھیں گے عبدالعضا عبدالوضا کے معنی غزہ کا بندہ عزا کا بندہ غزہ کیا تھا ان کا رب تھا ان کا معبود تھا تو سابقہ زمانوں کے مشرق بھی اپنے معبودوں کے ساتھ اپنی اولادوں کے نام منصوب کرتے کہ یہ عزا کا بندہ ہے اور آج بھی آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی بعض قوم ایک قوم ہے جس کا نام کیا سنیں گے عبدالنبی عبد الحسین عبد سمجھے نا عبد یہ نام آپ سنیں گے کیا معنی کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ان کے بندے ہیں یہ ان کے بندے ہیں اور بعض اوقات ابد کا نام نہیں تو اس کے ساتھ اب ابدھ کی جگہ پر ہمارے اردو میں غلام ہاں غلام دستگیر غلام رسول غلام نبی غلام حسین ہاں جی غلام علی یہ سارے کیا ہیں غلام کا وہی معنی ہے جو ابد کا معنی ہے غلام کا من ابد ہاں عبد عربی کا لفظ ہے اور اسی کا اردو میں ترجمہ کر کے غلام کہا جاتا ہے تو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا غلام حسین غلام نبی کہ وہ نبی کا بندہ ہے حسین کا بندہ ہے اور بلکہ بعض اوقات تو غلام یابت چھوڑ کر بلکہ سیدھا سیدھا کہ پیر بخش بخش کے معنی اس کا دیا ہوا اس کا آتا کیا ہوا کہ یہ دیا ہی پیر صاحب کا ہے اسی کا دیا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جا آلہ الاحشرا کا افیما آتا ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اولاد کی جو نعمت ملتی ہے اس کا نام ہی جو ہے وہ اپنے معبودوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر مزید کہ عقیدہ کیا ہے دل دماغ میں کیا ہے کہ پیروں کی انہی کی عنایت ہے انہی کا فضل ہے انہی سے ہم, ہمیں جو ملا انہی سے ملا ہے سمجھے نا تو یہ یعنی مشرکانہ عقائد جو آج کے نہیں بہت پرانے چلے آ رہے ہیں آج بس اس کی اس میں ترقی ہو چکی ہے انصاپ کا زمانوں کے مشرق کم از کم حمل کے دوران جب مشکل تھی حالت اس وقت اللہ کو پکارتے تھے آج جب مشکل دور ہوگی بچہ پیدا ہو گیا دیکھا کہ اب مشکل ختم ہو گئی ہے اب ان کا شرک شروع ہوتا تھا لیکن آج کے مشرق مشکل ہو یا آسانی ہو وہ اللہ کو اللہ ان کو یاد آتا ہی نہیں ہے ان کے معبود ہی ان کے سامنے ہوتے ہیں ہاں یہ ترقی ضرور ہوئی ہے تو اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے ایک کلمہ گو اس طرح کے نعرے لگانے والے کلمے کے اور ساتھ ساتھ اس طرح کے شرک کرنے والے اور سابقہ زمانوں کے مشرک ان دونوں کی کس طرح آپس میں ان کی اٹیچمنٹ ہے تو بل با عربی میں کہا جاتا ہے کہ آج کی رات بھی کل کی رات ہی کی طرح کے ہے تو آج کی گمراہیاں بھی کل ہی کی گمراہیاں ہیں یہ سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی ہیں تو اللہ تم علم آتا ہوں جپا جب, جب ان دونوں کو لڑے تندرست اسلام بیٹا دے دیا جا اللہ جا ال شراء کا فیم عطا تو اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا تھا اس میں دونوں ان دونوں نے اس میں شریک بنا دیا اس کا نام بھی اپنے مابودوں کے ساتھ ملا دیا یہ عقیدہ یہ رکھا کہ اسی کا دیا ہوا ہے فتح اللّہ ام مایو شریقون پہ بلند بالا ہے اور بالا تر ہے اس اس سے ان مایو شریکن جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور آیت کا آخر بھی اس بات کی بات دلیل ہے کہ یہاں پر آدم اور ہوا مراد نہیں ہے یہاں پر مراد مشرق ہیں آدم ہوا کی اولاد میں سے انسانوں میں سے لوگوں میں سے وہ مشرق مراد ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہی شرک کرتے ہیں اپنی اولادوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اپنی اولادوں کو یعنی کہ اپنی اولادوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اور یہی شیطان کا وعدہ ہے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب مہلت دی تو اس کو اس نے کیا بست فیصد منصطا تم بوتک و اجل بل بیلک وجرک و کہ ان کے ساتھ شرکت کرو ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں مالوں میں شرکت کیا ہے آمد. کہ حرام کے علاوہ ویسے بھی درباروں پر درگاہوں پر بتوں پر نظر نظرانیں چڑھاوے اور یہ اللہ کے ساتھ اب مال میں اوروں کو شریک کیا اور اولاد اور ان کی اولادوں میں شرکت اولادوں میں شرکت یہاں پر ہے کہ بیٹے کا نام ہی جو ہے اللہ سے ہٹ کر کسی اور سے رکھ دیا کہ اس کا دیا ہوا ہے اس کا غلام ہے اس کا عابد ہے اس کا بندہ ہے اور تصور اور عقیدہ بھی یہ رکھا کہ اسی کا دیا ہوا ہے فتح عمّا اللّہ عماءر صلاح تعالیٰ ہے اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں دوبارہ دیکھیے میوز